نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور خصنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا همذلنا ومن يهده فلا هادينا وأشهد أن لا جهد الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخرق منها زوجها وبث منهما جعلا كثيرا من الرجال ونساء واتم الله الذي شاءون به واتقى ان الله كان يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنْ تَقُوا الله وَكُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْبَالَكُمْ وَيَغْتِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُمِلْنَا هَصُولَهُ فَأَخْلَطَا تَفَوْزًا عَظِيمًا أمو عباد من الخير الله وخير الهدي, الهدي محمد صلى الله عليه وسلم والش الجور ماقها وقل مسة بدع وقولَّاعت غان وقل ولاال في النار سقذ الله استستمير إليذ من الشب ووج بسم الله الرحماد رحيم إ أو وولظيت نغود لل الن لن الذيذ شق مبارة أو تنا العيد فيه آيا بناات، مقام ومن کا حاض مسجد آدمی نے تلاوت کی ہے جس میں حج کی فردیت اور خانہ کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آپ کا جانتے ہیں ہی پانچ بنیاد ہیں پانچ شبود ہیں بنے الام شہادت رسول و امام وقا و شیام المضان شبیرہ اور سراب شام آپ نے شاہ اس نام کے پاس پاس ہم جس میں شہادت یعنی توحید و رسالت کا اقرار کیا جائے متوقع نماز قائم کیا ہے سکا ادا کیا جائے ماہ کا روزہ رکھا جائے علیہ پتا اور حج بیت اللہ ادا کرنا جو احتیاط رکھتا ہو نبی استراف سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ح ایک انسان ح فرد ہوتا ہے نبیل آیا حج اس وقت فرد ہوتا ہے جس انسان کے پاس اتنا اتنا دوشا آ جائے جس انسان کے پاس اتنا ماہ آ جائے کہ سفر کے اخراجات سواری کا انتظام اس کے پاس ہو جائے تو اس کے اوپر حج اللہ ہو جاتا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ حج فرق کر دے تو اب تاخیر کرنا جائے نہیں ہے اسی لیے من الحج فإنه قد کو المریض حجا نہ ہو تم جس پر حج فرض ہو جائے تو حج کو تاخیر نہ کرے بہت سارے ہیرے بہانے فراہ کام ہو جائے گا تب میں حج میں جاؤں گا فراہ کام ہمارا پورا ہو جائے گا اس وقت حج ہمارے اوپر فرض ہوگا اللہ کا خبردار حج امر فرض ہو گیا ہے اب حج کرنے میں تاخیر ہی کرنا کیوں اگر تم نے حج بیت اللہ کے بے تین لاہ کو اگر تم تاخیر کرتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ تمہارا تم بیماری مبتع ہو جاؤ صحت ختم ہو جائے اور حج کا سفر کرنے کی طاقت نہ رہ جائے یا ممکن ہے اوتارے رول آ جا یا تمہارا مال ہے کوئی ایسے خرچے والی ضرورت آ जाए کہ اپنے حج کا پیسہ اس میں خرچ کرنا है और اور حج تمہارا رہ جائے اور رہا تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی گاڑی پر آپ نے حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہے ہمارے پاس گاڑی موجود ہے ہمارے پاس سواری موجود ہے چلو کبھی بھی ہم حج کے لیے چلے جائیں گی. نہ میرے پاس ہو سکتا ہے یہ تمہاری سوال ہی ختم ہو رہا ہے اور حج کر کے لگوانا رہ جائے اسی لیے آپ نے بنوایا من آواز امین کو مل حج حج کا حج ہے تمہیں جو حج کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ عورت حج کرنے حج کرنے میں نہ کریں اور اگر کسی انسان اللہ نے اللہ حج بے قلعہ ہے اس سے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا اور تان کرتا ہے سپرماتے ہیں من اس کو اوپر اللہ نے دیا لیکن حج حج نہ ح فرق ہے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کیا ہم اللہ کا سورج کا فصلہ پر اب اللہ تعالیٰ اس کے بیل کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا ہم اس کے بیل کی اس کے ایمان کی اس کے اسنان کی کوئی عبادت اللہ نہیں کہتا اب اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا جس پر حرف تھا لیکن حج یہ جگہ مر رہا ہے تو یہودی بن کر کے مرے یادی بن کے مرے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ اس کی نہیں بھرتی شدید ہوئی ہے اس لیے جس پر حج فرب ہو حج صرف غور کرے حج کے نروئی تاریخ نہیں ہونی چاہیے نئے سامنے حج بڑی بیان کیا ہے. تمام کو میں بڑی تمام رائٹ کو حضر حما خاری اور مسلم کرتے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی راوی کہتے سے پوچھا گیا رسول اللہ افضل آتا ہے سب سے بہترین عمل کیا ہے افضل سب سے بہترین عمل کیا ہے آپ نے ساتھ عز عز ایمان, سر سے عمل ایمان ہے اللہ بہاد اللہ شریف پر ایمان رکھنا توحید اور اس کی تصدیق کرنا آج میں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں کرتا ایمان بلّہ سب سے بہترین عمل ایمان بلّہ ہے شاہدار پور اللہ سمادہ ایمان بلّہ کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہوتا ہے آج سرایا الگ اس کے بعد سب سے بہترین ہماری کیا ہے؟ مبرور لگ رہا جل جنگا ہج ببور اس کے بعد سب سے بڑا ممن ہچ مغر ہے اور حج مغرور یہ خصوص ہے انسان دہائی مارتا ہے ہر روزہ رکھتا ہے ہر پرد پڑتا ہے پتا نہیں اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے مہمان کا اللہ تعالیٰ نیکیوں کی شکل میں دے دیتا ہے مثال کے طور پر ہیں جو انسان وضو کرتا ہے ودو نماز پینے سے وضو کرتا ہے وضو کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کر کے جب مسجد مسج نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ گناہ کرتے ہیں ایک درجہ جنت میں بلند کرتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور انسان جمع پڑھ لیتا ہے با جماعت نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا سواف ستائیس تعالیٰ لیا کرتے ہیں نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی شکل میں دیکھتے ہیں ایک نماز پڑھنے پر انسان کو ستائیس فیسیاں مل رہی ہیں اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ کی راہ میں اگر ماں اپنا خرچ کرا ہے اشتہانات اپنا اشتہانات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو ایک ماں ایک رام خرچ کرتا ہے یا ایک روپیہ دیتا ہے ایک دینار اگر دیتا ہے تو کم سے کم کو اللہ تعالیٰ ایک دینار کے بدلے سات تو دیا کرتے ہیں جیسے کہ خدمت حاضر ہوا لگتا ہے کل میں یار میں سفر جانا چاہتا ہوں لیکن میری اونچنی مر چکی ہے وہ تاریخ انتظام نہیں ہے آپ اپرائی بانی میرے لیے ایک اونٹ کی تاریخ انتظام کر دیں آپ نے ساتھ رکھ میرے پاس تو نہیں ہے اب اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو آپ کہہ دیں وہ دے کر اس کے پاس ہے ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے اسی میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ فلا جمن فلا کے جو آپ کو رہتا ہے وہ بڑی بڑی بڑی اگر کچھ کو جا کر بتایا جائے اور آپ سفارش کر لیں تو ان کی اونجنی لے لے گا آپ نے شاپ ریا تم اس کا گھر جانتے ہو بلا رسول اللہ میں اس کی جگہ جانتا ہوں گھر جانتا ہوں بہت اچھا ہے اگر تم اس کی جگہ کے مطابق اور وہاں جانے کے بعد کہا کچھ سوچ میں آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ ساتھ اس کو سواری کے لیے چاہیے اگر آپ کے پاس کام ہو گیا ہم نے آپ کا اور ہم نے سفارش کیا الحمدللہ اس نے اونچنی دے دی اس موقع پر آپ نے دو چلے بیان کی جو سننے کے لائے تھے ایک تو یہ آپ کے ساتھ میں اے سن لو یہ مردم وہ بھی اسے اونچنی نہیں دیا اس نے مان نہیں دیا یہ غریب کے کام نہیں آیا لیکن غریب کا کام کہاں بنے گا وہاں تک اس نے خدم دیا تو جس نے اونٹنی دیا کوٹنی دینے والے اتنا سباب دیا اتنا اس مرتب اوبن کو بھی دے دیا کیونکہ اس کو جانے سب اور دلیہ بنایا یہ بہت بڑا عمل ہے اے اے اے کہ ہمیشہ کار کرنے ایک دیکھ کے ہم کام آئے ہیں. نمبر دو اس موقع پر آپ نے ساتھ مایا لیا اس مرد مومن نے جو اونچنی دے دیا اللہ کی راہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ بچے نے حج کے میدان میں جب اٹھے گا تو ایک اونچنی دے دے کہ پر سات سو اونٹنیاں اس کی سواری کے لیے حج کے میدان میں انتظار کر رہی تھی میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کا جو سوال کو کرا کر رکھنا ہے روزے کا سوال نماز کا سوال دکھات کا سوال آپ نے سنا لیکن جہاں ہر کا معاملہ آ جاتا ہے ہر کا یہ مقام ہے حجیے پھتی رہے آپ میرے ساتھ میں رہے ہر نئے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نیتیوں کی شکل میں دیتا ہے, دیتا ہے لیکن جس کو حج نصیب ہو جائے جس پرگ ہو گیا اگر وہ حج میں اللہ کرنے کے لیے آ جائے اور اس نے حج کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا اور اس کا حج, حج مبور ہو گیا تو حج مبرور کا بدلا اللہ تارہ میں نے کیا نہیں رکھی ہے کیا دے دی حج مبرور کا بدلا اللہ تارہ سیدھا جلس رکھا ون حجر مبرور تیسرو جگہ اور ہر نیتی کا بدلا اللہ تعالیٰ ہر عمل تارح کا بدلا اللہ تعالیٰ نیکیوں میں دیتا ہے نیکیاں گر کر کے دیتا ہے لیکن آپ نے ساتھ سمایا حج مغرور کا بدلا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں نہیں رکھی ہیں بلکہ ایک گوبند سب سے بڑا مقصد جو جنت کا حصول ہوا کرا ہے حج مغرور بدلا اللہ نے جنگ رکھا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو حج کی توفیق میں فرمائے اور جو حج کرنے کے حقیق ہے اللہ تعالیٰ ان کو حج کے مغروب میں صرف فرمائے نبیان کے سامنے امام تمرانی برتنوں نے صحیح نکل کیا حضرت حدی رضی اللہ ہو ہو یہ مشہور صاحب ہیں بہت سارے نام کا سنا ہوگا کہتے نبی رہے سلاس خان کے پاس ایک شکایا اور آنے کا پانچ آنے کا پہل آپ سے بہترین ادھر باللہ سب سے بہترین عمل ایمان ہوا کرتا ہے سورج تمہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج فرنا ایمان اللہ کے بعد جہاد کی شبی اللہ کا سواپ ہے پھر اس نے پورا سوبا مارا ان کے بعد آج ہمارا ان تمام کے بعد سب سے بہترین عمل جو ہے حج برہ حج برہ حج ممرور ہے حج مغرور کا کیا ہے آپ نے ساتھ مایا بہت ساری نقلی عبادت کرتا ہے بہت ساری عبادات کرتا ہے نقلی دو دے رکھتا ہے نسلی حج رکھتا ہے نسلی جکات دیتا ہے نسلی روز دمانے کرتا ہے بہت ساری نسلی عبادتیں کرتا ہے مرد موہن شیلاب کے ساتھ رمایاں تم بتم ہو معلوم ہے سب سے بہترین سبھی اللہ, اللہ رکھا ہے, ہے، اور جہاں ہر طرح ملا آ جاتا ہے حج کا اللہ نے اتنا بڑا جو سماپ رکھا ہے کہ حج اور دوسری نیکیوں کے درمیان اللہ نے اتنا ہی فرق رکھا ہے کم بریلا مسلیہ شب تیرا مگر جتنا حاصل سور کے گرو ہونے اور سور کے شروع ہونے کے درمیان ہے اتنا ہی پر ہتالا نے تمام نیتی اور حج بیٹھ دمکا یہ بڑا بہترین عمل ہے ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے ہر خاص ہے سوچ کے ساتھ کہا جاتا ہے نبی رہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس بندے کو میں نے مار دیا جس بھنڈے کو میں نے انتظار دیا جس بندے کو میں نے دولت سے روازہ خوشحال کی اگر سارا کام وہ کرتا ہے بڑا پٹی وہ بناتا ہے اے بڑی بڑی بلڈنگ وہ بناتا ہے کاروبار پر کاروبار وہ بڑھا جاتا ہے اور اسی طرح سے اپنے باڑ کو اور آمدنی میں ہے بہت ہی زیادہ روح رہتا ہے اور کہیں اگر کی یاد آئے تو ہر سال بچوں کو لے سوچتا ہے اس سال کہاں کھلی گزارنے کے لیے ہم گھومنے کے لیے جائیں چیزیں کرتا ہے آپ نے ساتھ سمایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مت اور دولت سے روانا یہ دنیا کے سارے دن اس کے بعد موجود ہے لیکن پانچ سال کر جائے اور ہر پانچ سال کے بعد ہمارے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بنواتے ہیں بدبت کو مارے جیسے کیا فائدہ دنیا سارا کام یہ کرتا ہے مال میں نے دیا کھانا میں نے دیا خوش خوشحال مہینے کا ساری چیزیں مہینے کی ہوئی ہیں دنیا میں تو سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے لیکن پانچ سال گزر جاتے ہیں یہ کئی بات ہمارے گھر تجارت کی کے لیے نہیں تھا جس نے دیا ہے اس کے گھر نہیں تھا اور شیسان کے سارے حصوں کو لے جایا تھا تو کو جنہوں نے خریدے کا ادا کر لیا ہے اور خوشحال نے اس کی روشنی مرکو بھی چاہیے کہ ہر پانچ سال کے بعد کم سے کم کھانے کا کی گھر کو ضرور جائیں آج اس زمانے میں بہت سارا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں اور ایک مرتبہ کر لیا اور بہت زیادہ حج مہنگا ہو گیا ہے اس لیے کیا اور سورج ہے یہ بھائی کھانے کی چیزیں بھی ہی کھانا بند نہیں تھا نہیںوڑا گھومنا کریں گا بھی مر نہیں ہوا اور خرچ کرنے کی بن آتی ہے تو سیتان کہتا ہے اتنا مار خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ آتے ہیں ارے میں خراب یاد رکھو تمہارے حج میں جتنا تم کو تکلیف پہنچی ہے تم نے حج میں کتنی مشقت اٹھائی ہے حج میں جتنی تکلیف کیا ہے اور تم نے کتنا مار خرچ کیا ہے تمہارے مار اور تکلیف کے دابی سے اللہ تعالی تمہیں حج کا جو سوال اٹھے گا اگر دنیا نے ہم سے زیادہ لینا شروع کیا ہے تو اللہ لاہکارا بھی ہم کو زیادہ ملے اس لیے نئے کاموں میں حج میں عمرے میں کتنا بھی گرا ہوتا ہے کتنی بھی مہنگائی آ جائے میرے نہ اور جتنی تمہاری تمہارا حق اور جتنی تمہاری مشقت ہوتی ہے اس کی تمہارے مال <سلسل> تمہارے کل <سل> اور تمہاری مشرق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے متعلق نئی پراسام ان کو حج کے متعلق اللہ سبحان اللہ یہ نئی رہے پراسان کرتا رہا اور جس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے وادی عمران کے متعلق حج میں اگر جاتا ہے تو کہاں کہاں وہ کیا ملتا ہے کتنا سواد ملتا ہے نبی رہے سب کچھ رسول اللہ میں حج میں جانا چاہتا ہوں تو ہمیں کیا ملے گا ابھی شکل اما خروج کا یہاں ہم مکے سے واپس آنے تک ایک ایک لگنے کی فضیت بنا کیا آج ہمایا تم نے کیا سمجھایا تھا کیا اما خروج کا بےکلے یا تو منا ہو رہا تھا اور جب میں گھر کے قدم اٹھاتے ہو اور اپنے اونٹنی پر یا اپنے سواری پر تم بیٹھ جائے ہو تو ایسا ہی گھام نکال کر پہنچو گے اور مکہ پہنچ جاؤ جب تمہارا جو سوا ہو رہی تم اپنے گھر سے قدم اٹھاتے ہو اپنے گھر سے کم نکال، باہر نکالتے ہو اور تمہاری سواری جب تمہارے گھر سے کھانے کا اجازت اور حج کے ارادے سے چلتی ہے مکے کی طرف تو آپ نے ساتھ نوایا تمہاری اونچری جہاں جہاں قدم رہی ہے ہر ایک قدم کے بدلے اللہ اکبر ہادی کے قدم کے بدلے کا جو سواؤ ہوگا جب ہادی کے سواری کے قدموں کے لیے آ جو سوال بندہ آگے رکھا آپ تمہارا مہان تو بڑا نوشا ہے تمہارے قد... تمہارے قدم بڑے مقدس ہے جس سواری پر حاجی بیٹھتا ہے اور جس اونچنی پر سواری حاجی سوار ہوا ہے وہ اونچنی ایک قدم آ کر مکے کی طرف چلتی ہے تمہارا اپنے گھر سے قدم بڑھاتی ہے ایک قدم پر یا اللہ نہ ہو نکل کے ایک دم پر اللہ تمہارے ہمیں امال <سؤال> ایک بیٹی لکھتا ہے اور ایک گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے ختم کر لیتے ہیں ادنی ہے ادنی ہے جانور لیکن اس کا پیسہ ہے حامی اونٹلی کا کوئی کمال نہیں ہے کمال اصل میں کا اس سواری کا ہے اس سوال کا ہے تو اس سواری کا سوال وہ قدم کام اتنا مقدس ہو گیا فرما تمہاری اونچی اور تمہاری سواری ایک قدم اٹھاتی ہے پکے پھر تو اللہ ایک قدم پر تمہارے ایک گنا درجے کو بلند کرتا ہے اور تمہارے تمہارے عمل امال میں نیک بھی لکھتا ہے اور تمہارے ایک گنا کو ختم کر دیتا ہے یہاں تک تم خانے کعبہ پہنچ جاؤ کا وا کہ تم خانے کعبہ پہنچ گئے اور حجمانے جب تم ارفات سے میرے گھر میں آ جاتے ہو。کا تھا جب تم نوانے ارفات میں نو د کے لیے آتے ہو اور حال وہاں پہنچ جاتا ہے سماج دنیا اللہ تعالیٰ سماج دنیا پر آتی ہے اور سماج دنیا بنانے کے بعد سب سے پہلے تمام فلشتوں کو اللہ کرتا ہے آہ کہتا ہے اے فرشتو اے آدم کی وہ اولاد ہے جس کو پیدا کر رہا نہ سننے کا یہ زمین میرے بنا بتاؤ آدم کی اولاد یہ آدم کی اولاد یہ, یہ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں کیا یہ گزاری کر رہے ہیں یہ پسار لے رہے ہیں یہاں کس لیے آئے ہیں فرشتے کہتے اللہ تعالیٰ سب تیرے پلیزے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا سن لو یہ فلشتے کر بندے آدم کی اولاد آدم کے بندے بیٹے اور بیٹیاں شنا بڑا دیکھو فتح فتح کے کپڑے میں, ہیں میں ہیں ہے میلے کچیلے ہیں سینا بہ رہا ہے دھول اور مشکل کے بدلوں پر پڑ رہی ہے تمہیں معلوم ہے کس لیے آئے ہیں اللہ وہاں ہو کر اس امید میں آئے ہیں یہ حسنے کے لیے گئے حج کی برکت ہمارے حام ہماری مارے گناہ گنا ہو نفرت اور بشید کی امید بڑھائے ہوئے تھے وہ ہاپورا گادی اور تیرے عذاب سے کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا سنا کیا ہے ہم نے سنا کیا ہے رب نے اگر نہ معاف کیا تو ہمیں صلاح دیے گی اللہ نے ہمارے اوپر حج کو فرض کرار دیا ہے اگر ہم نے حج نے ادا کیا تو ہمارا رب سے نازاد ہو جائے گا اس لیے ذرا وہی یہ احمد کی امید لے کر کے آئے ہیں نفرت اور بشید کی تمنا ہمار سے یہ کر رہے ہیں اس لیے یاد رکھو تم تمام لوگ سواہ ہو ہمارے کتنے بندے آئے ہیں ہم نے سب کے فری زندگی کے سارے گنا ہو مع پھر اس کے بعد آپ نے پاس سنایا ارے آجی ہر کے بارے پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمیں ہر میں کیا ملے یہ تو تیری سواری کے الفاظ ہے ایک ایک قدم پر ایک ایک قدم پر ایک گناہ آپ ہوتے ہیں اور یہ یہاں کا معاملہ ہے اب آؤ سنو آپ نے وہاں کے بعد یہ تین ستور ہے جب ان تینوں ستوروں کو تم مارو گے بسم اللہ اللہ طور کہہ کر کے جب پتھر مارو دے پڑو مزہ لگا تو یہ کوئی ظاہر نہیں ہوگا یہ سارے پتھر پیاح مگر ان کے باوش کرتے ہیں میدان میں اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے اور یہ بھی ملنے آپ نے ساتھ سمایا یہ حج ہر کرام مارنے کے بعد سے لے کر کے جب تک تو نے اور وہ خوب نہیں کر لیا ہم نے سر کے بال کٹانا تیرے اوپر حرام کر رکھا, رکھا ہے چونکہ حرام کے بعد بالوں کو کٹانا اور ناخون سب رشمانا یہ ساری چیزیں ہم نے حرام کر رکھا ہے آپ نے شاعمایا وہ اما ہل کو تمہارے کہا پا رہی آپ کہ تم پتھر مارنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو اتر مارے گا ہر بار جو تیرا زمین پر گرتا ہے یہ زندگی جو سر کی زمین پر گرا رہا ہے یہ زندگی نہیں ہے اللہ کے پینے ادا کرنے کی رب اس وقت پار کاٹنا منع کر دیا تو نے بار کا کے اپنے آپ کو بتا لیا اور جب نے خوشبر نے حکم دیا اسی وقت اپنے سر کو ترا کرایا آپ نے ساتھ نمایا تیرا ایک ایک بار جب جو ہلنا گا اور ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک لیٹ اس کی تھی کرے گا تو ہم کے بارے میں سننے آیا ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جب تک آزاد کرنے کے لیے وہ آئے گا تو اس وقت اپنا جو سلاپ سن لے اپنا تب آپ کا بن گئی اور جب تک فارغ ہونے کے بعد کھانے کا مارکٹ معاف کرنے کے لیے مستوں کو برا تو لوٹ کر کے آئے گا تو سن لے جا سو کا بری سکا جب کھانے کا مرتبہ کرے گا اور تو آپ بے کرے گا ہر ہر ہے ہر سے آیا بہت بڑا سواگ میرے بھائی حج کے حج کے اور حج کے پاس اور عمرہ کے بارے میں کوتا ہی مار دور نکال اور پسند ہی دیکھنا چاہیے پتا نہیں اللہ نے حج کے اندر کتنی برقع رکھی ہے آپ نے ساتھ سمایا تاج البے الحج چلو عمرہ ارے وہ تم حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو اور عمرہ کے بعد حج کرو یعنی حج چمجو کرو خبردار بال و دورت اور کاروبار کے پسارے کا تصور بھی نہ کرنا حج, کے حج, کے حج, کے حج, حج, سے حج سے تمہارا کوئی مان نہیں کرے گا خسارہ نہیں ہوگا کاروبار متعارف نہیں ہونا تیرا بزنس نہیں ڈاؤن ہونا حج و عمرہ کرو یعنی حج کم ادار کر کرو حج و عمرہ اگر دونوں ایک کیے گئے فائن فا ہوماجن پیاری فکرا فیل ہوماجن پیار فکر دونوں اگر حج کرو ہو گئے تو دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ دنیا کا ہوگا دوسرا فائدہ آدر کا ہوگا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہر کرنے کوئی نہیں دی اور آدر ہی کا فائدہ ہوگا اچھا بچے کا بھی میں ساتھ کروایا نہیں آخرت سے پہلے دنیا بھی تجھے فائدہ ملے گا تاکہ ممبئی الگ چلو مرتھے حجمہ دونوں کو ایک ساتھ کرو یعنی حج جماعتوں پرو اگر کسی بھی حج جماعتوں کیا جیت کے دل کے ساتھ کوئی نہما یعنی کرا اور تو دو فائدے ہوں گے ایک تو دنیا کی فروغ محتاجی اور اس کے زندگی کے گناہ بخش سے دیے جاتے ہیں دونوں فائدے بھی دنیا کا بھی اس لیے ایسے فریق ادا کرنے میں یا ایسی عبادت ادا کرنے میں جس پر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ حجب طلّہ بنوائے اور ہمارے بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں ابھی ان کے اندر ابتدا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مستقی بنائے اور ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ اور تو کوئی نہ کوئی ہر شوق رکھنے والا مسلمان تیرے گھر کی زیارت کر لے ہمیں جو بیمار ہوں مخصوص ہے اللہ تعالیٰ ادا کرا دے پریشان ہال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے بلا فرما اللہ تعالیٰ کو مدد فرما کرے والے يا رب قومنا اللهم تدبر قلوبنا وفقنا الله على دربكم واتوه يغفر لكم ورضى الله تعالى اكبر